من خشی بالغیب بقلب منیب جو رحمان سے اسے بندے دیکھے ڈرتا تھا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے اہل جنت کے جو اوساف گزشتہ آیت میں بیان کیے گئے ہیں انہیں کی مزید تاکید کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے اس حال میں بھی ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس دنیا میں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ اگرچہ کوئی انسان انہیں نہیں دیکھتا ہے لیکن اللہ تو انہیں ہر جگہ اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر دم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور جن کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے ان کے قریب نہیں پھٹکتے ہیں